شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں مِن مِن إِلَّا وَهُم ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپ کے کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو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 ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي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 افلا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے وَكَمْ قصمنا مِن قريةٍ كَانَتْ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے لا الى ما فيه ومساكنكم تسألون مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے اور کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے فما زالت تلك حتى تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے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 لقدناهم من لدنا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی ظن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے بلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق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 عن ولا اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنتاتے ہیں اور نہ ہیں اللیل لا ہے رات دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں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 وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرشش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرشش ہوگی ہے الحق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 اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوز کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں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 تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلے اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا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 یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے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 مت الْوَعْدُ إِن کو صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وہ ہے وہ کب آئے گا لمولین پروہین لو پون ہی بھوری مل سور اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزک کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بل فلا ردها بلکہ قیامت ان پر نہ آ ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے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 اور نہ ہم سے پناہی دیے جائیں گے بل بلکہ ہم ان لوگوں کو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 تو کہنے لگے کہ ہائے ایکمبختی ہم بے شک گناہ گار تھے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 اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی اور سرطاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پرہیزگاروں کے لیے الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعت مشفقون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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مِن قبل وَكُنَّا بِهِ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے اذ قال وقومه ما انتم لها جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتے ہیں جن کی پرستش پر تم موتقف و قائم ہو اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے قال لقد انتم و في ضلال ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے قالوا اجتنا بالحق ام انت من وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہوتی رب ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ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 پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں من لمن کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے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 کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں اور جب ابراہیم آئے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 إنكم أنتم انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو تم کی پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا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 ولما تعبدون من دون افلا تعقلون ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتخاب لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو قلنا ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا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 اور مستضاد برآں یاقوب اور سب کو نیک کیا جائنا گمی نئی رول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 اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے ونوحاً اذ نادا من قبل له من الكرب اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو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 <فَاعِلِين> تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داود کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے من فہل انتم اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے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 اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے وَأَيُوبَ رَبَّهُ أَنِّي وَأَنتَ أَرْحَمُ <الْرَاحِمِينَ> اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پرور سے دعا کی کہ مجھے ایزا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے لہو پکش نیو بر تین دین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 اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں اور زکری کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے لگو له كانوا في ورهبا لنا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یہیہ بخشے اور ان کی بیوی بی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے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 اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا انہا بھی امتا و انا یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو اور یہ لوگ اپنے معاملے میں بہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں مؤمن جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش آئے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محل ہے کہ رجوع کریں وہ رجوع نہیں کریں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں وقترب الوعد الحق اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگے کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے کافر ہو اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزت کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے خالی دود اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے لهم وهم وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے ان جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے لا فی یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے ایش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے لا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 عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے وما ارسلناك الا للعالمين اور اے محمد صلی اللہ علیہ والی وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے قل انما يوحا انما الاغ واحد فهل انتم مسلمون کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وہی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے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 وربنا على ما تصفون پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے